ماں کان نبی یہ نہ یہ پورا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں حتیہ یس نہ جب تک کہ زمین کے اندر خوب خوریزی زیدہ ہو لے یعنی باطل کی کمر نہ توڑی جا چکی ہو اس وقت تک قیدی رکھنا قیدی رکھنے کا مطلب کہ وہ زندہ رہیں گے آج نہیں تو کل انہیں چھوڑنا پڑے گا آپ چھوڑیں گے ان کو وہ پھر کفر کی تقویت کا باعث بنیں گے تو ریدون عرم تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو یعنی فدیہ ملے گا مال ملے گا اب یہ ظاہر بات ہے کہ نہ حضور کی نیت ہو سکتی تھی معاذ اللہ اور نہ حضرت ابو بکر کی لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جب وہ اپنے نبیوں کے اوپر بھی کبھی گرفت کرتا ہے تو بظاہر بہا... الفاظ بڑے سخت ہوتے ہیں بظاہر بڑے سخت ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ سختی موجود ہے ظاہر بات ہے کہ یہ بات نہ حضور کے لیے نہ حضرت ابو بکر کے لیے تو ریدون عرب دنیا کا سامان چاہتے ہو اللہ ضرور اللہ کے پیش نظر آثرت ہے سورہ محمد کی آیت نمبر چار میں یہ پورا قانون آئے گا ہم وہاں پڑھ لیں گے عزید الحکیم اور اللہ تعالی عزیز حکیم ہے لولا کتاب کتابوں میں اللہ سبقا اگر نہ ہوتی بات اللہ کی طرف سے جو پہلے سے آ چکی تھی یعنی سورہ محمد کی آیت نمبر چار اس میں ایک امکان نکلتا تھا اس کی تعبیر کا اگرچہ تعبیر کے اندر میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ایک اس کے اندر امکان موجود تھا جس کو کہ استعمال کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو لاکھ کتابوں میں اللہ ایسا اگر یہ اللہ تعالی کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی لمبشم فیما خسط عذاب العظیم تو جو کچھ تم نے یہ فدیہ وغیرہ لیا ہے اس پر تم پر بڑا سخت عذاب قانون ہم سورہ محمد میں پڑھیں گے کہ وہ کیا تھا اور اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر یہاں حضور نے کس جگہ سے گنجائش نکالی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا رجحان نرمی کا ہے تو آپ ایک ہی بات کے اندر سے نرم پہلو نکال لیں گے جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ جو لوگ کے سنتے ہیں اللہ یستمیون القول فیصت میون وہ لوگ کے جو کسی بات کو سن کر پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے بہترین کی جو بھی اس میں اعلیٰ ترین درجہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش پہنچ کرتے ہیں لیکن طبیعت کے اندر نرمی تھی تو اس نرمی کی وجہ سے حضور نے اس کے اندر ایک اپنے لیے گنجائش نکال لی لیکن چونکہ اس آیت کے اندر وہ گنجائش واقع موجود ہے لہذا فرمایا اگر وہ نہ ہوا ہوتا لولا کتاب من اللہ سبقا اگر وہ آیت پہلے ناز نہ ہو چکی ہوتی لمسکم فیح فیما خس تم عذاب و تو تم پر جو بھی تم نے لیا ہے یہ فلمیا وغیرہ اس پر تم پر بڑی سخت پکڑ ہوتی اور آزاد آتا روایات میں آتا ہے کہ حضور بھی اور حضرت ابوبکر بھی دونوں پھر اس آیت کے نزول کے بعد روتے رہے ہیں کہ ہم سے یہ خطا ہوئی ہے پارو خطا اشتہادی ہے کوئی غلط اس طرح کی نہیں ہے کہ کسی سری حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہو وہ یہ ہے کہ جو بھی اس میں رعایت رکھی گئی تھی اس کو آپ نے اپنے اشتہاد سے اس کے اندر سے جو بھی نرمی کا پہلو تھا وہ نکال دیا فکلو بھی ماں غلط لال کو یہ اب کھاؤ جو تمہیں ملا ہے غنیمت غنیمت میں وہ بھی ہے جو عین جنگ کے موقع پر مالی غنیمت ملا اور جو فریہ اب مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے حلال عیبہ کھاؤ اس میں کوئی اب تمہاری ہچکچاہٹ نہ ہو حلال اور طیب ستھرا وط تک اللہ اللہ کا تقوع اختیار کرو ابن اللہ غفر الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یا نبی کل منفی قیدی کو ملن اثرا اے نبی کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو آپ کے قبضے میں ہے قیدی اب قیدیوں میں جان لیجیے حضرت عباس ابن عبد المطلف بھی تھے رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا تھے گمان غالب یہ ہے کہ وہ ایمان تو لا چکے تھے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا لہذا جنگ میں کفار کے ساتھ ہو کر آئے تھے وہ بھی گرفتار تھے اور بھی کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے جو اپنی دلی خواہش سے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ کہ اپنے سرداروں کے دباؤ کی وجہ سے آئے ہیں لیکن قانون تو قانون ہے تو اس طریقے کا معاملہ جب ہوا ہے اور پھر حضور کے اپنے اقدامات وہ قیدی ہیں ابو العاص ان کی بڑی صاحبزادی زینب نظیر اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا ہے جو حضرت خدیجہ نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا تو یہ ایسی کیفیات ہیں ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کے تو ہمارے لیے تو ایک تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے تعلقات بھی تھے ایک ہی خاندان ہے ایک ہی قبیلہ ہے اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت سنا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس انہیں باندھا ہوا تھا سخت دان بات ہے قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر تو ان کے جو بند تھے کہ سخت تھے وہ جو بند تھے جن میں بنے ہوئے تھے کہ کراہ رہے تھے تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کی بند ہیلے کر دو یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ہیلا کر دو بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کی بند ہیلے کرو اتنا سخت ان کو نہ باندھا اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو دیر میں رکھیے یا کل منفی کبن رسرا کہہ دیجئے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے کم خیر دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے یو تے کم خیر تو جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا یعنی یہ کہ نیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے ہمارا معاملہ قانون کا ہے تم آئے کفا کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو پکڑے گئے ہو اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو مجموراً آیا تھا اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا اور میں تو حقیقت میں تو اسلام لا چکا تھا یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے کوئی بھلائی ہے اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورت میں مجموراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے دے گا کہ جو آج تمہیں فریے میں دینا پڑ رہا ہے ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنا زیور بھیجا ہار بھیجا ہے اور حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ ساری آنکھوں کے نگاہوں کے سامنے آ گئی جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی وفا شاری کی تھی تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ اس ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے دستیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے اس کے ساتھ جو احساسات جذبات جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکیں یا نبی قل منفی علی کو من السلہ اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت ان قیدیوں میں سے اے یارب اللہ فی قلوبکم کم خیرہ اگر اللہ کے علم ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے یو تو مما خیرما منکم تو جو بھی تم سے کیا گیا ہے اللہ اسے بہتر تمہیں دے دے گا وہ یقومت تمہیں بخش دے گا وہ غفور و الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے وہی ید الخیا نت کا اور اگر یہ آپ سے خیالت کرنا چاہیں جھوٹ بول رہے ہوں جھوٹھی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے فقد خان اللہ بن قبل تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیالتیں کرتے رہے ہیں مین ہوں فاپ کرنا اللہ تعالی نے ان کو پکڑوا دیا واللہ علیم الحکیم اللہ حکیم اور علیم ہے اب یہ سمجھئے کہ کنکلوڈنگ آیات ہیں سورہ مبارکہ کی ان الزین فی سبیل اللہ و لذین اولیاء و باز یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی اولا کا باز مولیاباز یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں رفیق ہیں یہ آپ نے بات سمجھ لی اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علی علیحدہ منقسم تھا مہاجرین انصار اگرچہ مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا لیکن ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم تو تلپٹ نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک صورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو آٹھ مہمیں حضور نے بھیجی ہیں اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا وہ ایکسکلوسولی مہاجر فنامن تھا جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے ہیں ورنہ پہلے صرف واجرین تھے لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان لذینہ آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ انہوں نے مکے سے ہیلت کی مدینے آ گئے وہ جہادو بھی امبالی منفت فی سبھی دل اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں یہ ڈیڑھ سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری آٹھ مہمیں جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسو جو ہیں وہ صرف مہاجرین نے کی ہے وہ جہادو بھی امبالی منفظ فیس یہ ایک ایک طبقہ ہو گیا ایک جماعت ہو گئی و لذین اور انسار کی شان کیا ہے انہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اپنے گھر تقسیم کر دی اپنی دکانیں تقسیم کر دی اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی انعائے کا باز اور مدد بھی کی یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں و نزین آ من اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی مالکم ولا شے تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق آگے تو آگے چل کر سورہ نشا میں جو بعد میں نازل ہوئی ہیں پڑھ چکے ہم پہلے ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے انہیں پکڑو اور قتل کرو اللہ یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی جی گئی اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے یعنی فرض کیجئے کوئی شرط کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا مجبوراً آیا تھا آئے تھے لیکن ہدیت کیوں نہیں کی جب ہجرتیں کی تو تمہارا شمار ہوگا انہیں لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے ہو تم یہ بھی کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے و لذینہ آمن و لم لو حاجر مالکم ولایت تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی عہد نہیں ہے کوئی قول و قرار نہیں ہے یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جو اصیل تھے زبہ بدل کے انہیں کی طرف روئے سکون ہے حتہ یو حاجر جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں ہاں واپس جائیں فریا دے کر جائیں پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے تمہارے بھائی ہوں گے تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کے حمایت کرو گے وہ عید تنسروکم پھر دین اور وہ لوگ تم جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا وقع میں رہے اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں <النصر> تو اے مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا قوم سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں کہ جن کا تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا ہے سدھا کا اور وہاں کوئی مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے وہ بات ملون بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولجی نے کبھر ہوں باز ہوں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہی ہیں ایک دوسرے کے حمایتی ہی ہیں ایک دوسرے کے پشت بنا ہے ارب قبائلی معاشرے کے اندر یہ جو ولایت کا معاملہ ہوتا تھا اس میں پھر یہ ذمہ داریاں بھی آتی تھیں کسی کے اوپر تاوان پڑ گیا ہے تو جو اس کے ولی ہیں جو اس کے حلیف ہیں ان کو بھی تاوان میں سے حصہ میں دینا پڑتا تھا کوئی قیدی ہو گیا ہے اسے کوئی فدیہ دینا ہے تو جو اس کے حلیف ہیں جب اس کے گھر والے بھی وہ فری کے لیے رقم جمع کریں گے تو وہ حلیف بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ تو معاشرے کے اندر جو قبائلی معاشرہ ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہاں پر دیا گیا جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے حلیف ہیں لیکن اہل ایمان میں سے جو ہجت نہیں کرتے وہ اہل ایمان کے حلیف نہیں ہیں بلکہ وہ تو انہی کافروں کے ساتھ شمار ہوگا ان کا جتنا ہاں وہ رہ گئے ہیں البتہ یہ کہ اگر وہ مدد طلب کریں تمہیں مدد کرنی ہوگی بشرتے کہ ان کے قبیلے سے تمہارا کوئی واحدہ ہو اللہ تفالو ہو اگر تم ان چیزوں کی پابندی نہ کرو ایک مسلمان ہے وہاں سے اس نے خط لکھ دیا ہے کہ مجھے یہاں ستایا جا رہا ہے حالانکہ اس قبیلے سے آپ کا معاہدہ اور آپ چڑھ اس قبیلے کے اوپر تو یہ معاملہ نہیں چلے گا دنیا کے اندر ہر چیز کا ایک قاعدہ ہے ایک قانون ہے اسے وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے یا ہجت نہیں کر رہا ہے تو تکلیف جھیلنی چاہیے برداشت کرنی چاہیے مسلمان مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے قبیلے سے اگر یہ قواعد و ضوابط پیش نظر نہیں رکھو گے ان کی پابندی نہیں کرو گے تکن فکن تو پھر تو یہ ہے کہ فساد برپا ہو جائے گا کتنا پھیلے گا پھر لڑتے و فساد ان کبیر اور بہت بڑی جو ہے بدمنی ہو جائے گی اب وہ آئے تاکہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وزین آمن و حاضر و جہادو فیصب و لذین آما و نسروں کام المومن اب ان دو طبقات کو جمع کر دیا گیا و لذینہ امن و حاجر و جہاد بھی لند لذی ویسے یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں یعنی مہاجرین و لذینہ اور وہ انصارِ مدینہ جنہوں نے انہیں پناہ دی انہیں جگہ دی انہیں اکاموڈیٹ کیا وزینہ آواؤ و نسروں اور نصرت و کریم ان کے لیے مغفرت ہے اور کریم ہے تو مومن حقیقی کی تعریف یہاں پر جو آئی ہے دو حصوں میں بٹ کر وہ میں چاہتا ہوں کہ پھر اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں انتہائی اہم بات ہے یہ ایک مسلمان کے لیے بونے الاسلام و ادا خم پانچ چیزیں ہیں کلمہ شہادت نماز روزہ حج بکات لیکن حقیقی مومن ہونے کے لیے دو چیزیں اور بڑھیں گی صرف شہادت نہیں یقین ہے اور نماز روزہ الزکات کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ گویا کہ سات چیزیں ہوں گی سات شرطیں پوری ہوں گی تو ایک شخص بندہ مومن کہنا آئے گا. یہ تعریف ہے کہ جو سورہ الحجرات کی آیت نمبر چودہ پندرہ میں آئی وہاں پہلے فرمایا کال قلعہ ایمان وی کلو بے کم یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم نے آپ قبول کر لی ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب اگلی آیت میں پھر اسی سیات کے اندر اگلی آیت میں مومن کون ہے ان نمل مومنون مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شرط نہ باقی رہے یقین بن جائے اور دوسرے جاہدوبال حسین فی سب اللہ اور وہ جہاد کرے اللہ کی راہ میں اپنی اور مالوں کے ساتھ وہ صرف وہ سچے ہیں اس کو میں نے پرکار سے تشبیہ دی تھی اب اگر وہ دل میں یقین ہے تو اس کی کیا کیفیات پیدا ہو جائیں گی دلی یقین کی کیفیات وہ شروع میں آ گئی ہیں ان نمل موم نون الزین ذکر اللہ وجلت اہل ایمان تو وہ ہیں حقیقت میں کہ جب اللہ کا کی یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں بزاطلی میاتوں ضالت ہوں ایمانہ جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ اعلیٰ رب ان کا توکل ان کا بھروسہ کل کا کل اللہ کی ذات پر اللہ دظی القیم الصلاۃ اما رضا امن اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس میں سے جو ہم نے دیا الائے المومن حقا یہ ہے سچے مومن پکے مومن لیکن یہ مومن کی شخصیت کی تصویر کا ایک رخ ہے بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ دو رخ علیحدہ ہو گئے معاملہ یہ ہے کہ یہ ہے ایک ورق اس ورق کا ایک صفحہ یہ ہے ایک صفحہ یہ ہے یہ انسپریبل ہے صفحات کو جدا نہیں کر سکتے آپ ورق ایک ہے اس کا ایک رخ یہ ہے صفا ایک رخ یہ ہے صفا مومن کی شخصیت کا ایک صفحہ اس کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے دل میں یقین ہے اللہ کی یاد کرتا ہے دل درستا ہے آیات قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے دل میں ایمان بڑھتا ہے ہر معاملے میں تبکل اس کا بھروسہ اللہ کی رات پر ہے نماز قائم کیے ہوئے زکات ادا کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یہ شخصیت کا ایک رخ ہو گیا الا کا حم المن لیکن یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ کیا ہے وہ لذیذ آ من فی سب اللہ ہے و ونسروا عام وہ نسر الاحم اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں جگہ دی پناہ دی اور ان کی مدد کی یہ ہے مومن سچے تو تصویر کے ان دونوں رخوں کو جوڑی یہ ہے اصل میں جو آج کی ضرورت ہے صحابہ کرام کی شخصیتوں میں یہ دونوں رخ تھے جیسے زوال آیا ہمارے ہاں اڑائے کچھ ولق لالے نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری دین کے حصے بخرے ہو گئے کوئی ہلکے ذکر کے ہیں تو ان کو جہاد وغیرہ سے کوئی غرض نہیں کوئی کوئی جہادی تحریکیں ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ دوسری کیفیات نہیں اس طرح کے معاملات جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں جب تک کہ یہ مکمل شخصیتیں وجود میں نہیں آئیں گی یہ ظاہر بات ہے صحابہ کی کمیت کے اعتبار سے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کا عکس تو ہو اس طرح کی کیفیت متوازن طریقے پر اگر پچیس فیصد ادھر ہے پچیس فیصد ادھر بھی ہو دس فیصد ادھر ہے دس فیصد ادھر بھی ہو لیکن ایک ہی طرح ستر فیصد ہو جائے دوسری طرف زیرو ہو وہ معاملہ گڑبڑ ہے یہ دونوں جو رخ ہے شخصیت کے ان کو جمع کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا ہم المومن حقہ لحم مغفرت و رستن ان کے لیے مغفرت ہے اور رشتے قریب ہے اللہ مربن جالنا بن ہوں اللہ مربن جالنا بن ہوں بلظین عاموں حاضر ہوں جہاز ہوں اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے یا لائیں گے اور ہجرت کریں یاد کریں اجاج وا تمہارے ساتھ ہو کر زیاد کر تو اللہ کا تو مسلمان مسلمانوں وہ ہی میں سے تمہاری جماعت تمہاری امت حزب اللہ کے حصے ہوں گے وہ ار الارحام بعضم بعض بازی کتاب اللہ البتہ اللہ کا جو قانون ہے جو شریعت ہے مثلاً جو وراثت کا معاملہ ہے اس کا تعلق ار الرحام کے ساتھ ہے یہ جو بھائی چارہ تھا اس کے بنا پر وراثت نہیں وراثت ہوگی وہی جو رحمی رشتے ہیں جن کے بنا پر کہ وراثت کا قانون بنا دیا گیا وہ الرحام بعض اولا فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت کے ضابطے کے قانون میں بہرحال جو رحمی رشتے ہیں وہ یقیناً مقدم ہیں عم اللہ بک الشعین علیم یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے بارک اللہ علی قرآن راضی کم بلایا تھی حقیقت